اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کے چتّی تکبر کرتے ہیں ان انکرب جہن میں جائیں گے ضلیل ہے کر